الحمد الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا أخير بالمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى لمانا ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغانها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحابه ومن اهتدى بيده واستنى بسنته يليومدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المزيد والفرخان الحميد وقل ربي لدني علما وقال أيضا قل هل يستغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرضي الله به خيرا يفقه في الدين أوثما قال صلى الله عليه وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستو اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ دین کامل اور شامل ہے کامل کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے اس میں کسی اضافے کی کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور شامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور تمام چیزوں پر مشتمل ہیں اور یہ شمولیت دو طرح کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر وضاحت اور سراحت کے ساتھ اس معاملے کا حکم موجود ہے یا پھر اسلام کے اندر ایسے اصول اور فائدے بتا دیے گئے ہیں جو آنے والے مسائل پر منتبق ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حکم میں ان فوائد اور اصول و ضوابط سے معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ جو دین ہمیں ملا ہے کامل اور شامل دین ملا ہے انسان کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ ہے خرید و فروخت کا اور چاہے مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب ہو وہ اس مرحلے سے ضرور گزرتا ہے اور اس کی زندگی میں خرید و فروخت کے معاملے ضرور پیش آتے ہیں اسلام نے ہمیں اس کے تعلق سے بڑی رہنمائی کی ہے اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے لیکن اس کے تعلق سے انسان آزاد نہیں ہے اللہ نے انسان کو آزاد تو پیدا کیا ہے لیکن انسان پابند ہے کس چیز کا پابند ہے جو اسلام کے احکام ہیں مسائل ہیں جو وصول اور ضابطے ہیں ان کا ایک انسان مکلف اور پابند ہے اور حقیقی معاملوں میں اگر غور کیا جائے تو آزادی مکمل طور پر کہیں پر بھی نہیں ہے انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں وہ شخص اس ملک کی پالیسیوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا ہے اگر بولا بولے گا تو اسے بدار وطن کہا جاتا ہے دیش دروہی کا اس پر الزام لگتا ہے انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں ان پالیسیوں کے خلاف اس کمپنی میں کام کرنے والا انسان نہیں جا سکتا ہے. یا اس کی کچھ محدود کام ہوتے ہیں اس کام کو اسی کمپنی میں کرنا ہے کوئی دوسری کمپنی اس کام کو انجام نہیں دے سکتی ہے تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے کہ در درحقیقت جو یورپ کے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اسلام سے آزادی مراد لیتے ہیں حالانکہ کوئی بھی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے کسی بھی میں رہتا ہے وہاں اسے مکمل طور سے آزادی نہیں ملتی ہے آزادی ہے اسلام کے اندر جن چیزوں میں اللہ رب العامی انسان کو آزاد بنایا ہے ان چیزوں میں انسان آزاد ہے آپ آزاد ہیں کھانا کھانے میں آپ آزاد ہونے بیٹھنے میں آپ آزاد ہیں سفر کرنے میں اور اس طریقے بہت سارے مسائل نے اللّہ رب العامی نے آپ کو آزاد بنایا لیکن اللہ رب العالمین جو دین دیا ہے اس دین کو بھی ہمیں مکلب بنایا ہے کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور انسان یہ نہیں جان سکتا ہے کہ کس چیز کے اندر اس کے لئے خیر ہے کس چیز کے اندر اس کے لئے شر ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہماری بھلائی کے لیے جو دین نازل کیا ہے اس دین کا ہم کو پابند بنایا اگر ہم اس دین کے پابند ہوں اپنے ہر, ہر مسئلے میں تو انسان کے اندر خیر آتا ہے اور انسان اپنے آپ کو شر سے بچاتا ہے اور نقصانات سے بچاتا ہے اور کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کی طرف ہمیں اسلام کے اندر رہنمائی نہ کی گئی اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے ہمیں منع نہ کر دیا گیا تو الحمدللہ للہ آج کا جو دور علمیہ ہے بڑے ہی اہم مسئلے پر ہے اور وہ خرید و فروخت سے متعلق ہے مال کے تعلق سے قیامت میں دو سوالات کئے جائیں گے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ مال آپ نے کہاں سے کمایا ہے اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال آپ نے کہاں خرچ کیا ہے لہذا انسان حلال طریقے سے اسے مال بھی کمانا ہے اور انہی جگہوں پر خرچ کرنا ہے جن جگہوں میں خرچ کرنے کی شریعت کے اندر ہمیں اجازت دی گئی اگر انسان حلال طریقے سے مال کماتا ہے لیکن غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا اور اگر وہ حرام طریقے سے کماتا ہے لیکن حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے, ہے کچھ ایسے لوگ جو چوریاں کرتے ہیں بےمانی کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں لیکن خدمت خلق کا بہت کام کرتے ہیں لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں خدمت خلق میں لوگوں پر غریبوں پر یہ بھی حرام ہے دونوں چیزیں حرام صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو حلال طریقے سے مال کمانا بھی ہے اور حلال طریقے پر انسان کو یہ حلال جگہوں پر خرچ بھی کرنا ہے کہ مال سے متعلق ہے اور مال کے بارے میں ہر انسان سے ہر شخص سے دو دو سوالات کئے جائیں گے اس دورے کی ہر وقت اور ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے کہ انسان مسائل کو جانے جو خرید و فروخ سے متعلق ہیں لیکن خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ حرام کاری بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ مالدار بن جائیں کیسے بھی مال کمائیں انہیں مالدار بننا ہے یہی ہر انسان کی یہ عام طور سے لوگوں کی یہ طلب ہے یا لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے لہذا ایسے وقت میں اس دور علمیہ کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ اسلام میں خرید و فروخت سے متعلق کیا مسائل ہیں کیا وصول و ضوابط ہیں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری تھا خاص طور سے نئے نئے مسائل جو آج خرید و فروخت کے ہیں یا کاروبار سے متعلق ہیں مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری تھا اس لیے یہ دور علمیہ آپ لوگوں کے, لیے کے سامنے منعقد کرایا گیا ہے اور الحمد اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس موضوع پر دورہ ہو چکا ہے جو حرام کاروبار ہیں اس کا موضوع تھا حرام کاروبار یہ بھی جو دورہ ہے تقریباً اسی سے متعلق ہے اسی سے ملتا جلتا ہے لہذا اس دورے کے اندر جو باتیں پیش کی گئی تھی اگر آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ شاء اس دورے کو سمجھنے میں یا مسائل کو سمجھنے میں ہمارے لیے کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بے ضروری آپ خوش نصیب ہیں آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے منتخب کیا صرف آپ ہی لوگ نہیں ہیں آپ سینکڑوں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں کوئی سو رہا ہوگا یا چل لوگ سو رہے ہوں گے یا اس طریقے سے کوئی اور کسی کام کے اندر مصروف ہوگا لیکن آپ نے اپنا وقت نکال اللہ رب العالمین کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ العالمین کی توفیق ہے اور اس کا خاص فضل و کرم ہے آپ کے اوپر ہمارے اوپر اس پر ہمیں اللہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ غامن کے دین کا علم بغیر محنت کے بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتا انسان کو وقت کی قربانی دینی ہے آرام کی قربانی دینی ہے اس کے بغیر انسان اللہ عبامین کے دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا صبر بے حد ضروری ہے محنت بہت ضروری ہے قربانی دینا بے حد ضروری ہے اس کے بغیر انسان اللہ رب کے دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سر صلی اللّہ عصف کے دیس ہے کہ منسل کا طریقہ یہ فی علم اللہ علبی طریقۂ جن کی جو علم کی راہ پر چلتا ہے علم کا اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کی تلاش میں رہتا ہے اللہ حرجان اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے آپ ذرا اس لفظ پر غور کیجیے کہ کی اللہ کے سوصہ صلی اللہ علم کی منسل کا طریقۂ التم صفی علم یہ یہ التماس سے ہے التماس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی سے کوئی گزارش کرے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں آپ سے التماس کرتا ہوں میں نویدن کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں تو درخواست کرنا التماس کے اندر مانا یہ پایا جاتا ہے کہ انسان چھوٹے سے بڑے سے گوح انسان درخواست کرتا ہے یا اس سے گزارش کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر غرور ہے گھمنڈ ہے تکبر ہے تو کبھی اس کو علم نہیں ملے گا اس کے لیے انسان کے اندر آج بھی انتصاری ضروری ہے اللہ عبامن کا دین جہاں آتا ہے اس کے اندر توازو پیدا ہوتا ہے لہذا اس دین کا علم حاصل کرنے کے لئے بھی توازو چاہیے انکساری چاہیے آجادی چاہیے اور یہ التماس کے اندر یہ معنی ملتا ہے تو یہ چیز اگر انسان کے پاس ہے فخر و غرور ہے گھمن ہے تکبر ہے یا فخر و غرور کے لیے علم حاصل کرتا ہے یا اس طریقے سے ریا کے طور پر حاصل کرتا ہے یا مجازرے کے لیے یہ لڑائی جھگڑے کے لیے علم کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دن کا علم نہیں دیتا اور اگر ملتا بھی ہے تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ بال جان ہوتا ہے لہذا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ علم ایک دو مہینے کے اندر نہیں انسان کو مل جائے گا اور الحمدللہ للہ آپ کے لیے تو بڑی آسانیاں کی جاتی ہیں پہلے لوگ علم حاصل کرتے تھے کتنی محنتیں کرتے تھے مار بھی کھاتے تھے جنڈے بھی کھاتے تھے یہاں تو ساری چیزیں الحمد للہ نہیں ہیں یہ دور المیہ پورے سال میں صرف چھ مرتبہ چھ دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دنوں میں صرف چھ دن دورے المیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے وقت کیا میں بھی پانچ گھنٹے پہنچا اور بھی ہمارے شیخ الحمدللہ ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور اس طریقے سے ابھی بھی ہمارے بہت سارے متامرین اور جو خطبہ ہیں جو دعا ہیں وہ نہیں پہنچ سکے ہیں چھ دن ہوتا ہے پورے سال میں تین سو ساٹھ دنوں میں صرف چھ دن کوئی بھی نہیں کہ لگاتار چوبیس گھنٹے چند گھنٹے ہوتے ہیں تین گھنٹے صبح میں تین گھنٹے شام میں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس وقت کی کوئی قدر نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس وقت کا کوئی خیال رکھ پاتے ہیں یعنی علم ایسے نہیں ملے گا میرے بھائی اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت وقت کی آرام کی نیند کی تمام چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت اس کے بغیر ہی اللہ ربامن قدیم انسان کو ملتا ہے کیونکہ یہ دین ہم سے بہت ساری قربانیاں چاہتا ہے جی ہاں تو اس لیے انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہو اور اس طریقے سے اس کے اندر جذبہ ہو دڑپ ہو لگن ہو اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں اتنی بشارتیں ہیں کہ حدیثوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کیا گیا ہے کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر پرو کو پر بچاتے ہیں فرشتوں کو علم ہے فرشتے جانتے ہیں کہ ایک اہل ایک طالب علم کی کیا اہمیت ہے کیا اس کی فضیلت ہے اس کے لیے باقاعدہ اپنے پروں کو اس کے راستے کے اندر بچاتے ہیں چونٹیاں مچھلیاں دنیا کی تمام چیزیں آسمان میں رہنے والے مخلوق زمین میں رہنے والے لوگ سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہر بلامن اس کی رحمت پر، اپنی رحمتوں کی برکھا کرتا ہے اور اس سے ایک عالم کی ایک عابد پر کتنی فضیلت دی گئی ہے تو اس سے میرے بھائی اللہ حلامن کا دین ہے اور بھی اس کے دین کا علم ہے یہ بغیر محنت کے بغیر صبر کے انسان کو ملنے والا نہیں ہے لہذا انسان اس کے لیے تیار رہے صبر کرے اور اس طریقے سے اندر توادع پیدا کرے اور اس طریقے سے اس کے اندر جذبہ ہو اللہ العامن کے دین کا علم حاصل کرنے کا دوسری بات جو ہے کہ جو اس کے اندر جو مسائل بیان کیے جائیں گے وہ پھر کئی ہیں یہ اسلام سے متعلق قاعدے ہیں اس کے متعلق دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا تین طرح کے کچھ تو ایسے آپ کو لوگ ملیں گے یا ایسے والما ہیں کہ ان کا کوئی قول اگر آپ کو نظر آئے جو کسی اصول اور کسی ضابطے یا کسی دلیل کے خلاف ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو علماء کے اوپر لان تان کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اگر کسی عالم دین کا کوئی مسئلہ کوئی دین کا مسئلہ خرید و فروض کے تعلق سے دین کے کسی مسئلے کے تعلق سے اگر کوئی بات ایسی ہے جو دلیل کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ بھی کس آدمی کا اس عالم کا ادب اور احترام ہم نہ کریں اس کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ ان کا مسئلہ علم دین کے مطابق ہو یا دلیل کے مطابق ہو لیکن ہر آدمی حق کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور اگر ہر آدمی کی ہر عالم کی, کی ہر بات صحیح ہو جائے تو وہ کہ وہ معصوم ہو جائے گا اس لیے یہ ذہن بھی یہ چیز بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے ہم کوئی مسئلہ پڑھیں گے اس کے اندر کسی امام کے تعلق سے کہ ان کا مسئلہ یہ مان لیجئے صحیح نہیں ہے یہ دلیل اس کے خلاف ہے تو دلیل اگر خلاف ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالمائی نظر سے گر گیا یا اس کی قدر ہم نہ کریں اس کا ادب احترام نہ کریں اس سے پہلے بھی ہمارے شیخ محترم ہی نے دو مرتبہ دور علمیہ کرایا ہے یہ اس مسئلے پر کہ اگر جین کے تعلق سے جو علماء کی آرا ہیں جو مسائل ہیں ان کو دلیل نہیں پہنچی یا ان کی بات کوئی اگر اسلام دین کے اصول کے خلاف ہے یا دلیل کے تو ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے ہمیں ان کے تعلق سے کیا اضر ڈھونڈنا چاہیے یہ باقاعدہ دو مرتبہ جو ہے اس موضوع پر یہاں دورہ ہو چکا ہے تو ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عالم کا کوئی خول خلاف ہو گیا دلیل نہیں ملی تو بجائے اس کے مسکادہ احترام کریں ہم اس کو اپنی نظر سے گرا دیتے ہیں اس کے بارے میں لام اور اس کے بارے میں جو ہے ہم غلط باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ زندہ علماء ہوں یا وفات پا چکے ہوں لہذا پتا نہیں طالب علم کے لیے گنجائش نہیں ہے اگر انسان کوئی ایسا کرے گا تو کبھی بھی اسے اس کا علم نہیں مل سکتا دوسرے اس کے مخالف لوگ ہیں کہ وہ امام ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کے ہاں دلیل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے امام نے جو بات کہی دی وہی بات برحق ہے وہی بات صحیح ہے چاہے دلیل اس کے خلاف ہو نصوص کے خلاف ہو دونوں باتیں میرے بھائیوں غلط ہیں دونوں باتیں غلط ہیں ایک عالم اشتہاد کرتا ہے کبھی اشتہار کے اندر اسے غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہو گئی اشتہاد کا اسے سباب ملے, ملے گا لیکن ہمیں اس کی بات نہیں ماننی اس معاملے میں لیکن یہ کہ اس کا ادر احترام کرنا ہمارے ضروری تو صحیح کال اور صحیح لوگ ہوا ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں علماء کا ادب احترام کرتے ہیں اگرچہ کسی مسئلے کے اندر ان کے خلاف کوئی بات ہو یا اس طریقے سے انہوں نے محنت اور کوشش کی لیکن دلیل کے خلاف ان کی بات ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے عالم کا ادب احترام نہیں کیا جائے گا چاہے وہ عالم زندہ ہوں یا ان کی وقات ہوگی ہو دیئے. یہ ضروری ہے اس علماء کا ادب اور احترام کرنا اور یہ ساری باتیں اسے پہلے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں لہٰذا یہ جو خواہش آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی قاعدہ ایسا آپ کو نظر آئے کہ اس قاعدے کے کی خلاف کسی عالم کا قول ہو تو اس عالم کی بات نہیں لیں گے ہمارے لیے کتاب و سنت ہے ہمارے بھی صلی اللہ علتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ کتاب ہے دوسری میری سنت ہے ان دونوں کو ہمیں فالو کرنا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے لیکن اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ اگر کسی عالم کا قول کسی حدیث کے خلاف ہو گیا تو اس عالم کا دب احترام کرنا ہم چھوڑ دیں اسلام تو ہمیں سب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیشانے کی تعلق دیتا ہے سب کے ساتھ والما کا تو اور بڑا مقام ہے ان کا تو اور زیادہ ہمارے اوپر فضل ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے لہذا اور انہوں نے اپنی زندگی لگائی اسلام کو سمجھنے میں اصولوں کو سمجھنے میں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں تو ان کا اور زیادہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کا ادب اور احترام کریں چاہے ان کی کوئی بات اسلام کی کسی دلیل کے کی خلاف ہی نہ ہو تو کیونکہ ان کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ ہماری بات خراب ہو جائے یا انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو اسباب اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور دو مرتبہ تو شیخ نے کرایا اور ایک مرتبہ شیخ عبدالظمان صاحب نے باقاعدہ اس پر ہمارے سامنے دورہ کرایا شیخ ابو حسین رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی جسے باقاعدہ دو دنوں میں ہمارے سامنے اس کا دورہ کرایا تھا جو کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ایک عالم کی بات کبھی حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے کیا اس کے آزار سب ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ میں بات کرتا ہوں کی جو کتاب و سنت کے علماء ہیں جو اہل حف علما ہے جو سلفی اور الحدیث علماء ہیں اہل سنت اور جماعت کے مسلک پر چلنے جو علماء ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے ایسے علماء کے تعلق سے ہوتی ہے ان علماء کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں جن کی زندگی ہی شرک اور ددات اور خراکات کی نشر و شاد میں گزرتی ہے اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے خلاف گزرتی ہے ہماری گفتگو علما سے نہیں ہے لیکن ان علماء کا بھی ہمیں ادب کرنا ہے اگر آپ ادب نہیں کریں گے ان کا یعنی ان کا ذاتی ادب یعنی کہ ہم انہیں گالیاں دیں اگر ہم انہیں گالی دیں گے تو بھی ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو جو ہمارے اور ان کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو ان کا ادب احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان کے لیے ہم خود تلاش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی محنت کی لیکن اس کے باوجود وہ یعنی حق انہیں نہیں مل سکا اور جیسا کہا جاتا ہے کہ ہر شہ سوار کبھی نہ کبھی گرتا ہے اور ہر عالم کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی بات اس کی کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں بھی ذہن میں ان کو پڑھتے وقت یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے ہمارے بڑی خوشی کی بات ہے بڑی شہادت کی بات ہے کہ الحمد دور علمیہ کرانے کے لیے جو شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں الحمد للہ اکس دور المیہ میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو بھی مفتو میں آ چکے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین ملکہ دیا ہے اور اس طریقے سے باتوں کے سمجھانے کا اور اس طریقے سے وہ مسجد ربیع کے درمد ہیں مفتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ اور اس طریقے سے دتور ہیں علم کے الحمدللہ اور اس طریقے سے یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور ہم شیخ کے شکرگزار ہیں کہ شیخ تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت دیتے ہیں اور پھر علم سے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں شیخ محترم کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیر دے پوری متب مسلما کو ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے اور جو کچھ ہم سیکھیں پر اللہ البرامین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ شیخ افاع فرمائے اور شیخ کے علم میں ان کے عمر میں برکتہ فرمائے اور اس طریقے سے ان کے ذریعے صلی اللہ البامین پوری مطم مسلمہ کو فائدہ پہنچائے انہیں چند کلمات کے بعد بڑے ادب اور کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور اس طریقے سے ہمیں جو خرید و فروغ سے متعلق فقیقائدے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جانکاری عطا کریں تاکہ ان قواعد کو ہم جانیں اور اس, اس کے مطابق اپنے خرید و فروخت کے مسائل کو ہم جو ہے ترتیب دے سکیں یا ان, ان, ان مسائل کے اندر ان کہیں قواعد پر عمل کر سکیں اللہ رب الامین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کرائے اسلام ذاکم اللہ خیر ایک بار پھر ادب و اسلام کے ساتھ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے موضوع کی وضاحت کریں اور اس طریقے سے ہمارے سامنے ان مسائل کو بیان کریں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہمیں سننے کے بعد اس کرنے کی توفیق ہمیں جزاک ملاقے ان شاء ہمارا پہلا سیشن جو ہے یہ تقریبا ساڑھے آٹھ بجے تک چلے گا اس کے بعد پھر ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ساڑھے دس بجے ناشتے کے بعد ساڑھے دس بجے تک یہ پروگرام چلے گا پھر اصل کے بعد اور ساڑھے نو بجے تک اور پھر کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پر یا ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ فجر کے بعد سونے کا ٹائم دینے کی وجہ لوگ سو گئے ہیں اس لیے اگر سب کی رائے ہوگی تو فجر کے بعد ہی یہ پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سونے کا موقع نہ دیا جائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے فوری بعد آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوں اور اس طریقے سے اس پروگرام کے اندر شریک ہو سکیں تو انشاءاللہ اگر اسی کوئی بات ہوگی تو اعلان کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کے لیے دور علامیہ کو کامیاب بنائے اور اس طریقے سے ہمیں پہ دن کا علم حاصل کرنے کے توفید اہم راک اللہ خیر و اللہ محمد و صاحب اضمعین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ